الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك وصحبه يا نور الله نويت سنت الاعتكاف فرماني مصطفى صلى الله تعالی علیه و علی وسلم نیت المؤمن خير من عمله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 وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے اللہجل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور فرشتہ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو الله تعالی علی محمد وعلالی وصحبہ وبارک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول الله حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جب عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف جا رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے کبھی پیچھے تو حضور صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو ارض کی کہ جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو جاتا ہوں اور جب گھات میں بیٹے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آگے آگے چلتا ہوں مبادہ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے اشاد فرمائے کہ کیا تم خطرے کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو تو ارض کی رب زلجلال کی قسم میری یہی آرزو ہے کہ یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا میرا یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف تو مفصر شہید رکیم الحمد مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کی وفات زہر کے عود کرنے یعنی لوٹ آنے سے ہوئی یعنی غزل خیبر کے موقع پر زینب بنتحاری یہودیہ نے جو زہر دیا تھا آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلاۃ السلام کی وفات زہر کے عود کرنے سے یعنی لوٹ آنے سے ہوئی اسی طرح سعیدنا صدیق اکبر علی اللہ تعالی عنہ کی وفات اس وقت سام کا زہر لوٹ آنے سے ہوئی جس نے ہجرت کی رات غار میں آپ کو ڈسا تھا یعنی صحیح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ فنا رسول کا وہ درجہ حاصل کیے ہوئے تھے کہ آپ کی وفات بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا نمونہ ہے پیر کے دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور پیر کا دن گزار کر شب میں سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضور علی السلام کی وفات کے دن شب کو چراغ میں تیل نہ تھا اور سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت گھر میں کفن کے لیے پیسے نہ تھے مفتی صاحب فرما دی یہ ہے فنا اور امام عشق کو محبت یار ماہ رسالت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سفر ہجرت کی بے مثال و عقیدت کو سراہتے ہوئے اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ صدیق بل کے غار میں جاں اس پہ دے چکے صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے اور حفظ جا جاں تو جا فروز و غرر کی ہے ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے تو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول اصول بندگی, بندگی, بندگی, بندگی تاجور کی سل تاج الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہی و بارک وسلم تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک علی سلاۃسلام اور عاشق کے شاہ خیر الانام عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آخرت کے سفر میں موافقت یہ آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ سرکار علیہ السلاۃ وسلام کے گھر ب وقت وصال چراغ میں تیل نہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جا صدیق خوش کا حال یہ تھا کہ بے وفا دنیا کی فانی دولت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے سرمایہ عشق و محبت کو سمیٹا سیدھی کہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے آپ کو تکلیفوں میں رکھنا گوارا کیا اور اسی حالت کو راحتِ ہر دو سرا دو جہاں کا سکون جانا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو جس ہو درد, درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے تو پتہ چلا کہ رب العزت کی بارگاہ میں صاحب قدر و منزلت وہ نہیں کہ جس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے بلکہ صاحب شرافت و فضیلت اور زیادہ صاحب زی عزت وہ ہے جو زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال ہے جیسا کہ اللہ تبار کو تعالیٰ کا ارشاد ہے پارا چھبیس سورت الحجرات آیت نمبر تیرہ میں ان اکرمکم ان دلہ ہی ترجمہ کنزولی مان کہ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے تو آج چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم گزرا ہے اسی مناسبت سے ہم ان کا ذکر خیر کر کے ان کی برکتیں حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں نصیب فرمائے کہ جہاں نیک و صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو بارگاہ الہی کے مقرب اور پیارے دربارِ رسالت کے چمکتے دمکتے ستارے سلطانِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے دکھیاروں کے ٹوٹے دلوں کے سہارے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علی السلاۃ السلام کی ظاہری وفات کے موقع پر غم مصطفیٰ میں بے قرار ہو کر یہ اشار پڑے اس کا ترجمہ ہے کہ جب میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات یافتہ دیکھا تو مکانات اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے میرا دل لرز اٹھا اور زندگی بھر میری ہڈی شکستی ٹوٹی رہے گی پھر عرض کرتے ہیں کاش میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے چٹانوں پر قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو عاشق شاہ بحربر عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰوں جی زبردست کے رسول تھے کاش ان کے صدقے ہمیں بھی اس کے رسول عطا ہو جائے غم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں بھی آنسو بہانا نصیب ہو جائے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی متبوہ دو سو چوہتر صفحات پر مشتمل کتاب صاحبہ کرام کا عشق رسول اس سے منقول ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے قبل اپنی شہزادی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی ابھی سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آرزو تھی کہ کفن و یوم وفات میں حضور علی سلاسلام کی موافقت ہو یعنی جس طرح نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کی اتباع یعنی پیروی حیات میں ہوئی ہے اسی طرح مماد یعنی وفات میں بھی ہو تو سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعینہ عنہ عشق رسول با کمال و با مثال کی دولت لازوال سے کس قدر مالا مال تھے کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شب و روز کے احوال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق بے مثال کا کامل ترین اظہار ہے یعنی وصال ظاہری کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی میں سنجیدگی زیادہ غالب آ گئی تقریباً دو سال سات ماہ پر مشتمل اپنی بقیہ زندگی گزارنا یہ انتہائی دشوار ہو گیا سرکار علی والسلام کی یاد میں اب بڑے بے قرار رہتے تھے امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا اصل سبب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات تھا کہ اسی صدمے سے آپ کا مبارک بدن گھلنے لگا اور یہیں وفات کا سبب بنا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں صحابہ کرام علی مردوان یہ سرکار علیہ صلاۃ علی سے بڑی پیاری عقیدت و محبت رکھتے تھے ان کی زندگی گزارنے کا انداز کتنا نرالا ہوتا تھا منقول ہے کہ حضرت مصعب بن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینے کے پہلے مبلغ اور سید شہدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قرب میں آپ کا بھی مزار شریف ہے یہ قرآن کی تلاوت اور اسلام کی تفسیر بیان کر رہے تھے حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف متوجہ ہو سن رہے تھے اس دوران جب بھی سرکار علی سلاۃ السلام کا ذکر آتا تو ابو عبد الرحمن کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیدار یہ چمک اٹھتا اور سرکار علی و سلام کی ملاقات کے لیے وہ بے چین ہو جاتے تھے ایک بار ابو عبد الرحمن نے سینا بن عمیر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا کس قدر اشتیاق ہے کب سال جائے گا کب حج کا موسم آئے گا اور ہم آقا کا دیدار کرنے چلیں گے تو بن عمیر رضی اللہ تعالی نے فرمائے کہ ابو عبد الرحمن صبر کرو جلد ہی یہ دن گزر جائیں گے یعنی یہ واقعہ جب میں پڑھ رہا تھا تو یہ اندازہ لگائے میٹھے میٹھے اسلام کہ ان کی جو نشستیں ہوتی تھی یہ بھی کیسی اس کو محبت بھری ہوا کرتی تھی کیسی ان کو بھی اس کا ایک لذت نصیب ہوتی تھی اور آج ہم غور کریں کہ ہماری جلوت خلوت کا عالم کیا ہے ہم ساتھ بیٹھے ہوں تو ہماری گفتگو کا معیار کیا ہے ہم اکیلے ہوں تو ہمارا حال کیا ہے یعنی ہمارا عجیب و غریب حال ہے اے کاش سابق گرام علی امردوان کی عشق و محبت کا کوئی ذرہ ہمیں نصیب ہو جائے ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی کی دید کے بغیر مجھے سکون میسر نہیں ہے کب یہ دن گزریں گے پھر کچھ دیر خاموش ہوئے اور فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کسی وجہ سے نبی پاک علیہ سلاط السلام سے میری ملاقات نہ ہو سکے گی اے مصب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے سرکار علیہ سلاد السلام کا سراپا ہی بیان کر سکتے آپ سرکار علی سلاسلام کی صحبت میں رہے نبی پاک علیہ سلاط السلام کے چہرے اقدس کی زیارت سے بہرور ہوئے اے مصاب آقا تھے کیسے کچھ بیان تو کرو حضرت بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دو ہو کر بیٹھ گئے سر جھکا لیا نظریں نیچی کی جیسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اپنے ذہن میں لا رہے ہیں پھر بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج تھا چشمان مبارک بڑی اور خوبصورت ہیں بھویں ملی ہوئی ہیں بال سیدھے ہیں نہیں ہیں داڑھی گھنی ہے دونوں منڈھوں کے درمیان بیچ فاصلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک جیسے چاندی کے چھاگل ہتھیلی اور قدم موٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی سے نیچے آ رہے ہوں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان سے نکل پڑے ہوں جب پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف رخ فرماتے تو مکمل طور پر متوجہ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پسینہ موتی کی مانند ما ہوتا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پستہ قد ہیں نہ دراز قامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکا یک دیکھتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے جو آشنا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہے وہ آقا سے محبت کرنے لگتا ہے سبحانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تک گفتگو کرنے کا انداز سب سے سچا ایفا عہد میں سب سے پکے سب سے نرم تبا رہن سہن میں سب سے اچھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو نہ پہلے دیکھا نہ ہی بعد میں یارب live سی بھی کا منگتا پہ غور کرنا چاہیے اپنی خلوتوں جلوتوں پر تھوڑا دھیان دیں آقا کا صدقہ نصیب ہو جائے فیضان ابو بکر صدیق نصیب ہو جائے کاش سرکار علیہ سلاۃ و سلام کی یاد میں رونا تڑپنا نصیب ہو جائے ایک شخص میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دیدار کیا کرتا کہ آنکھیں نہ جھپکا تھا تو پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح دیکھنے کا سبب کیا ہے اس کی آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کے چہرے انور کی زیارت سے لطف اندوز ہوتا ہوں سبحان اللہ ایک دن سرکار علیہ السلاۃ السلام کے عاشق زار حضرت صوبان رضی اللہ تعالی حاضر ہوئے ان کا چہرہ اترا ہوا تھا رنگ اڑا ہوا ہے تو سرکار علیہ اللہۃسلام نے وجہ پوچھی عرض کی آقا نہ کوئی جسمانی تکلیف ہے نہ کوئی درد ہے بات یہ ہے کہ رخ انور جب آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے دل بےتاب ہو جاتا ہے فوراً زیارت سے اس کو تسلی دے دیتا ہوں جب دل آنکھوں سے بظاہر رخے انور دور ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے میں فوراً حاضر ہو جاتا ہوں اور دیدار کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہوں آقا اب رہ, رہ کر یہ خیال مجھے ستاتا ہے کہ جنت میں آپ کا بلند مقام ہوگا اور یہ مسکین یہ کس گوشے میں پڑا ہوگا اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی تو جنت کی ساری لذتے ختم ہو جائیں گی فراق و ہجر کا یہ جاکا صدمہ تو اس دل کو برداشت ہی نہیں ہو سکے گا تو حضور علی سلا تو سلام یہ ماجرا سن کر خاموش ہو گئے یہاں تک کہ جبریل امین علی السلام حاضر ہوئے یہ خوشخبری لے کر اللہ تبارک و تعالی پارہ 4 سورہ نساء کی ایت مبارکہ نازل فرمائی و من یطیع اللہ ورسول فؤلاء مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسنا اولئک رفیقا ترجمہ کنز الایمان اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں تو اسے ان, کے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اے عاشقانے صاحبہ اے آشکان صدیق اکبر ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہماری ہمارا حال کیا ہے ہم کن کن کی صحبتیں پا رہے ہیں کیا ایسوں کی صحبت ہے ہمارے پاس کہ جن کی صحبت سے ہمارے دل میں اس کے رسول مزید بڑھتا ہو کیا ایسوں کی صحبتیں ہیں ہمارے پاس کہ جن کی صحبتیں پا کر جن کی باتیں سن کر جن کی کتابیں پڑھ کر جن کے پیغامات کو سن کر ہمارے دل میں اس کے صحابہ مزید بڑھتا ہو کیا ایسی صحبتیں ہیں ہماری کیا ہم اکیلے ہی ہوں تو ہمارا مطالعہ کیا ایسی کتابوں کا ہے کہ جن کو پڑھ کر آقا کے انجان نصار صحابہ کی عقیدت و محبت بڑھ جائے آقا کی یاد ہمیں تڑپانے لگے عشق کے رسول ہمارے دلوں میں اور بڑھ جائے کیا ہمارے پاس ایسا لٹریچر ہے کیا ہمارے موبائل میں کوئی ایسے پیغامات آتے ہیں کہ جن سے ہمارے دلوں میں محبتیں بڑھیں ہمارے بچوں کے معاملات گھر بار کے معاملات ہمارے چینلز کے معاملات یہ کیسے ہیں کبھی غور تو کرے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کا کرم ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میسر ہے اور جن کے گھروں میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے صرف مدنی چینل ہی جو دیکھتے ہیں جو مکتبۃ المدینہ کی شاع کردہ کتب و رسائل کا مطالعہ کرتے ہیں جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار جتمات میں شرکت کرتے ہیں ہفتہ وار مدنی مذاکروں میں پابندی سے شرکت کرتے ہیں اللہ کی رحمت ہے ان کے دلوں میں یہ محبتیں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور پھر کیوں نہ ہو ان, ان ہمارے پیارے صاحبات ان کا جب بیاں تذکرہ سنتے ہیں تو ایمان کے کیسا تازہ ہوتا ہے میرا امیر علیہ سنت اپنا رسالے عاشق کے اکبر ہو میں ضرور آپ سب کو ارض کروں گا جو یہاں موجود ہیں حاضرین جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان, ان دنوں میں امیر علیہ سنت کا رسالہ عاشق کے اکبر یہ سدی کے اکبر کی سیرت پر امیر علیہسلہ نے تحریر فرمایا اس کو ضرور پڑھیں ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں پڑھ لیں پورا اس کو اور یہ بیان تقریبا میں اسی سے کر رہا ہوں اسی کے صفحہ نمبر اڑتالیس پر لکھا ہے ملفرزاد اعلی حضرت کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ پیارے پیارے آکاش صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے داہنے یعنی سیدھے دس اقدس میں کے اکبر کا ہاتھ لیا اور بائیں یعنی الٹے دسے مبارک میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ لیا اور فرمایا کہ ہم قیامت کے روز یوں ہی اٹھائے جائیں گے ہم قیامت کے روز یوں ہی اٹھائے جائیں گے تو ہمارے رہبر عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہوں. آپ نے اپنے عشق کا اظہار عمل و کردار سے کیا ان کی سیرت پڑھیں عمل و کردار سے کیا کہ سرکار علیہ سلاۃ السلام کی صحبت پاتے رہتے ہیں سرکار علیہ سلاۃ السلام کی بارگاہ میں اپنے مال کو لٹاتے ہیں سارے واقعات ہم اور آپ نے سنے کہ جب موقع ملا تو اللہ کے دین کی خاطر دین, کے دین اسلام کی سربولندی کے لیے اپنا مال لٹا دیا سب کچھ لٹا دیا جب وقت دینے کا معاملہ آیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار علیہ سلاۃ السلام سے اتنی گہرا تعلق تھا کہ ہر ہر موقع پر ہر ہر غزبے میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ علی صلاح کا ساتھ نصیب رہا یہی نہیں بلکہ مزار شریف میں بھی ساتھ نصیب ہو گیا کیسی کیسی کیسا عشق و محبت تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو جب عشق کی راہ راہ پرخار اور سخت دشوار ہوئی تب بھی جذبہ عشق شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ ولی وسلم سے سرشار رہے خطیب اول کا شرف پاتے ہوئے دین اسلام کی خاطر شدید مار پڑنے کے باوجود یہی صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پائے استقبلال میں ذرہ برا بھر بھی لگزش نہ ہوئی راہ خدا عزل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مشکلات بھری حیات میں ہمارے لیے درس ہے کہ نیکی کی دعوت کے راہوں میں خواہ کیسے ہی مسائب ہوں پیچھے ہٹنا گجا اس کا خیال بھی دل میں نہ آنے پائے اور آج ہمیں تو نیکی کی دعوت دینے کا ہم کو پڑے ہی کب ہے نماز اگر پڑھ بھی لیے کیا ہمارے بچے نمازی بنے کیا ہمارے گھر والے نمازی بنے کیا ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کا کوئی ذہن ملتا ہے کیا اتنی بڑی علیشان مسجد ہمارے گھر محلے میں موجود ہے اس کے نمازی کا ہے کیا ہمارے دل میں تڑپ بڑھتی ہے کہ جناب دین اسلام کی کو تعلیم میں حاصل کروں میرے بچے حاصل کریں اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا کیا علوم و فنون سیکھنے کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں گزاری <خصوص> کیا کیا وقت گزارا کتنا کتنا مال خرچ کیا اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس وقت بھی اپنا بجٹ دیکھیں اس بجٹ میں ہمارا صرف دینی تعلیم کے لیے کتنا ہمارا اپنے پیسہ وقف کیا ہے ہمارے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا معیار کیا ہے کبھی اس بارے میں غور و فکر کا تو کوئی ذہنی نہیں بنتا ہے دعوت اسلامی والے آتے ہیں دعوت دیتے ہیں کہ جناب تین دن مدنی کافلا سفر ہے آئیے کچھ سیکھ لیں اپنی نمازیں درست کر لو یار تیس دن کا فیضان نماز کورس تھا اب گھٹ گٹا کے سات دن کر دیا بھائی آ جائے ابھی ڈاکٹرز کا دو اپریل کو ہو رہا ہے پیرامیڈیکل ڈاکٹر اس طرح کا جو طبقہ ہے میڈیکلس کے حوالے سے ان کا صرف پانچ دن کا تربیت اجتماع رکھا ہے جس میں نماز غسل تہارت تو ڈاکٹر صاحب میڈیکل سے وابستہ حضرات آپ کو بھلے ہزاروں دوائیوں کے نام بم اسپیلنگ یاد ہیں مگر سوری ٹو سے آپ کو چھ کلمے یاد نہیں ہیں آپ کو چھ کلمے یاد نہیں ہیں آپ کو نماز کے اندر کیا پڑھتے نہیں آتا ہے آپ ایگری کریں اس کو آپ سمجھیں اس بات کو کہ میں واقعی بہت پیچھے ہوں میرے میری ڈگری میرے نام کے آگے ڈگریوں کی تو لائن لگی ہوئی ہے میں بڑی بڑی کتابیں مطلب آپ کو پیپر صفحہ نمبر بتا سکتا ہوں لائن نمبر بتا سکتا ہوں اس کے سارے فارمولے بتا سکتا ہوں آپ کو نماز کے مسائل تو آتے نہیں ہیں نماز کے فرائض کتنے پتہ ہی نہیں ہیں نماز کی شرائط کتنی پتہ ہی نہیں ہیں یہ ساری جو کتابیں پڑھی آپ نے کتنے سال لگائے پچیس سال گزر گئے پچیس سال دعوت اسلامی والے سے پانچ دن مانگ رہے ہیں آپ سے سات دن مانگنے کے آ جائیں کچھ کچ اپنی آخرت کا بھلا کر لیں اپنی دمازوں کو درست کر لیں دیکھ کر قرآن پڑھنے کے لیے روزانہ چالیس منٹ دے دیں ہم کو ارے نہیں آ سکتے مدرسۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ لے گھر پر بیٹھے بیٹھے پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھا لے کوئی تو صورت بنائے مگر کہاں وقتی طور پر جذبہ بڑھتا ہے لیکن پھر قدم آگے نہیں بڑھتے میں مرنے کا ٹائم نہیں ہے. جی آن, یہ الفاظ بھی کہتے ہیں مرنے کا ٹائم نہیں لیکن مرنا پڑے گا دنیا سے جانا پڑے گا اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا جس اولاد کو آپ نے ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا ارے آپ کی نمازیں جنالہ پڑھنا نہیں آئے گی اس کو آپ نے سکھایا نہیں اس کو آپ کا جب مکان بنا دیا بینک بیلنس دے دیا ان کو گاڑیاں دے دیں کیا آپ کے لیے سورہ فاتحہ بھی درست پڑکی اشارے سواب کر سکیں گے نہیں کیا تو کچھ تو جاگے جاگلے جاگلے افلاغ کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے تو اپنی اپنے بچوں کی اپنے ماحول کی اصلاح کا کوئی درد پیدا کریں درد پیدا کریں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کرنا بہت ضروری ہے ورنہ اگر اپنے بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا کیا بنے گا ہمارا تو اللہ ہمیں اکلے سلیم عطا فرمائے دعوت اسلامی کے اس مبارک مدنی ماحول سے ہمیں وابستگی نصیب فرمائے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور کیوں نہ ہو مدارج النبوہ میں ہے کہ حضرت سیدنا قسم رضی اللہ عنہ یہ وہ شخص تھے جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں اتارنے کے بعد سب سے آخر میں باہر آئے ان کا بیان ہے کہ میں ہی آخری شخص ہوں جس نے حضور علی علیہ وسلم کا روئے انور قبر اطحر میں دیکھا تھا میں نے دیکھا کہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں اپنے لباہے مبارکہ کو جنبش فرما رہے تھے میں نے اپنے کانوں کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن یعنی منہ مبارک کے قریب کیا میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ربی امتی امتی اے پروردگار میری امت میری امت, میری امت میز کنزل امال جل سات صفا ایک سو پر ہے فرمانے مصطفی صلی اللہ علی ولی وسلم کا فرمان ہے جب میری وفات ہو جائے گی میں اپنی قبر میں ہمیشہ پکارتا رہوں گا یا ربی امتی امتی اے میرے پروردگار میری امت میری امت یہاں تک کہ دوسرا سور پھونکا جائے محتیج اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے کہ حضور نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام تو ساری عمر ہمیں امتی امتی کہہ کر یاد فرماتے رہے قبر انور میں بھی امتی امتی فرما رہے ہیں حشر تک فرماتے رہیں گے یہاں تک کہ محشر کے روز بھی امتی امتی فرمائیں گے فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ اگر صرف ایک بار ایک بار بھی امتی فرما دیتے اور ہم ساری زندگی یا نبی یا نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے رہے تب بھی اس ایک بار امتی کہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا جن کے لب پر رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولے نیازی کبھی وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی میں ہوں ہاں نبی پاک علیہ السلامۃسلام کی پکی سچی محبت نصیب ہو جائے آقا پر ہر دم درود و سلام پڑھنا نصیب ہو جائے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا نصیب ہو جائے ان کی سنتیں سیکھنا نصیب ہو جائے اے کاش ہم سنتوں کے مبلک بن جائیں سنتیں سیکھتے بھی رہیں دوسروں کو بھی سکھاتے رہیں اس کے لیے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے بارہ مدنی کام کورس اصلاح اعمال کورس مختلف کورسز ہوتے ہیں اس کی معلومات لیجئے ان کورسز میں شامل ہو جائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا ہند نبی جل امین صلاح تعالیٰ وسلم